السّلام ورحمۃ الرحمۃ اللہ وحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ سکن مجھے تمہارن گرانی میر دانیہ شدہ گرانی باقی تم اسمین سے بار سے سلامت کرتے ہیں ہم. ہمارے سلسلہ دس کتافی کلاوت میں سے باب احیاء المواد جو ہے باب نمبر چوالیس ہے اس کا درخت نمبر تین جو ہے آپ لوگ مرکانہ تک پہنچا رہا ہوں اور ہمارے سلسلے باہ جو ہے زمین کا کسی کے ساتھ احتساس پیدا کرنے میں اقتصاص الگ چیز سے آنے اور اس کو آباد کرنا الگ چیز سے احتساس سے ایک بندہ جو ہے اس کو آباد کرنے کے زیادہ مستحق ہو جاتا ہے پھر مالک ابھی اس کا نہیں ہوتا ہے مالک اس ساتھ ہوتی ہے جب وہ اس کو آباد کر لیتا تو احتساس کی جو ہے ابھی تک آپ نے صورتیں اقتص میں سے ایک جو ہے آ, دوسری تیسری صورتیں ام نے اور ابھی اسی تیسری صورت کے ذیل میں آگے چل رہے ہیں تھا <تصفح> مختلف حریم جو ہے وہ اقتصاد کے زمرے میں آتی ہیں کہا جس طرح جو ہے کنوانگ کا حریم نہر کا حریم ہاں جی اور اسی طرح جو ہیں راہٹ کا حریم ان سارے کا حریم عبلوں کو بیان کیا تھا پھر دیوار کا حریم گھر کا حریم کہاں تک دوسرا آدمی جو ہے آباد کر سکتے ہیں کہاں سے آگے کہاں تک نہیں کر سکتے یہ بات ہوا ابھی جو ہے پیج نمبر تین سو اکیس کا دوسرا پیراگراف ہے یہاں فرماتے ہیں تیسرا درسہ ملب آپ خیال مواد کا شرور ہے فرماتے ہیں وہ خل عملا المامورت پہلے جو حریم وغیرہ چھوڑنے کا جو مسئلہ جو ہے اس وقت تھا جب جو ہے ایک جگہ شخص نے کوئی چیز غیر آباد جگہ پر آباد کیا ہے باقی بہت سی جگہ وہاں خالی ہیں صحرا کی صورت میں میدان کی شکل میں آباد نہیں کیا ہوا غیر آباد ہے تو اس میں کتنی جگہ چھوڑ کر آگے سے آباد کریں گے بحث اس پر تھا ابھی حرم ہیں شہر کے اندر ہے جہاں جو ہے مکانات بالکل تان ہیں ہاں جی جماعت وہ حل املاک ہی ایسے املاک میں تحم پر جو کہ مزاحب ام، املاک مزاحیہ کا دل معمورت ہے ہاں جی تنگ مقامات پر تعمی شدہ املاک ہاں جی تنگ مقامات پر تعمی شدہ امداد جیسے شہروں میں جیسے شہروں میں جو ہے آپ جس جس گلی میں جاؤ سارے جو صرف یہ گلی گاڑی گزرنے کی جگہ ہے بعض جگہوں پر تھوڑا سا گلی ہے ورنہ گلی بتتا ہے تو ان جگہوں پر پھر کوئی حرم نہیں ہے ہر شخص کی اپنی چار دے بس وہی اس کے لیے آگے کوئی جگہ خالی نہیں صرف راستہ ہے سڑک ہے اور گلی ہے اور کچھ بھی وہاں پر خالی کسی کے لیے نہیں ہی. وہاں حرم نہیں ہے نہ وہاں پر کوئی مرافک نامی کوئی چیز ہے تو بفیل عملہ مزاحیہ قاتل معمولاتی ایسے آباد کی جگہوں پر جہاں بالکل تنگ آباد جگہوں پر کما کا نسی اکثر بلند جس طرح اکثر شہروں میں ہوتی ہیں ہاں جی پاکستان میں آپ کراچی میں آؤ لاہور میں آؤ جہاں بھی پرانے آبادیاں ہیں پینڈی دیکھو گلیاں بالکل تنگ حاضرہ مکانوں سے ڈکا کئی منزلہ عمارتیں تو وہاں فرماتے ہیں حکم وہاں حکم سے کزالک اس طرح نہیں ہے ہاں جی لے اس طرح نہیں وہاں کوئی حرم شرم نہیں ہے دوسرے اس کے لیے سے کزالیکا کیونکہ لیس میں وہاں لوگوں کی بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے اور زمین کی قلت کی وجہ سے جگہوں کی تنگی کی وجہ سے لہذا وہاں پر فت دار المحو فتو وہ گھر جس کو گھیرا ہوا ہے دوسرے گھروں سے آپ کا گھر ہے پیچھے ہوئی گھر ہے دائیں طرف بے گھر ہے بائیں طرف گھر صرف گلی ہے تو اس کو بولتے ہیں وہ گھر جو دوسرے گھروں سے گھیرا ہوا ہے فت دار وہ گھر اور محفو فتو بندور یعنی وہ گھر جو ہے دوسرے گھر سے جڑے ہوئے گھر کا کوئی حرم نہیں حد دارالمافو حد تو بندور ہوگا جس کے ہر طرف سے گھر ہیں اس کے بیچ میں ہیں ہاں جی صرف گلے کی طرف سے راستہ ہے اس کے لیے تو لا حرم اللہ اس کا کوئی حرم نہیں وہاں پر تو حلی کل والدین ہر شخص کو یہ تصرفہ بھی وہ تصرف کر سکتے ہیں پھر مل کے اپنے ملکیں میں ہر شخص اپنی چار دواری کے اندر کے بھشار جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اس لیے فلاح و جال مل کا اگر کسی نے بنا لیا کرا لیا اپنے ملک مل کا بے بےتحدہ دن ہاں جی لو, لوہار کا جو ہے گھر بنا دیا لوہار کا کام کریں لوہار خانہ بنا دیں ہاں جی معمول سے کا جو ہے اس کو لوہے کا کام کرنے کا جگہ بنا دیں جہاں شو شرابہ ہوتی ہے ہاں جی تو بنا سکتے ہیں بےتحدہ دن ہاں جی لوہار کا گھر بنا دیں لوہر کا کام کرنے کی جگہ بنا دیں اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ اس کے لیے محتاط کر دیں اور قلصاری یا کوئی دھوبی اپنے گھر کو دھوبی کے کام کرنے کے لیے محتاط کر دیں اور تحانی نے اپنے گھر کو کر کے مثلا ایک کمرے کو چند کمرے کو یا پوری گھر کو چکی بنا دیں چکی خانہ بنا دیں اچھا چکی خانہ بنا دیں جیسے شاروں میں اس مشین ڈال دیتے ہیں ہاں جی آٹا وغیرہ پیسنے کا اور ہمام یا اس کو ہمام بنا دیں لوگوں کے اس وادے کے لیے جی تو اللہ خلاف لادت عام شہروں میں ہونے والے عادت کے برخلاف تو وہی حلے سے لی جا رہی ہیں کوئی حق نہیں بندہ اس کے سارے اس کے ہمسایہ کے لیے ہم نہ اس کو منع کرنے کا منع نہیں کر سکتے کیونکہ ہر شخص اپنی اسی معدود جگہ پہ وہ جو کرنا چاہیے کر سکتے ہیں دوسرا اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں. اور ان جگہوں پر کوئی حریم نہیں ہوتے بس اپنے چار دیوری اور اپنے دروازے سے اندر داخل ہو گیا آپ کو نہ آئے باہری چھوٹی سی گالی وہ سب کو آنے جانے کا راستہ ہے اور اس کو کوئی نہ آباد کر سکتے ہیں نہ کوئی اس کو بند کر سکتے ولو وغیرہ سے پھر اردن اہیا اگر کوئی شخص جو ہے کسی زمین میں جو ہے اس نے درخت درخت بوئیں ولو وغیرہ سے اگر بوئیں پھر اردن درخت بوئیں پھر اردن کسی زمین میں اہیا جو اس نے آباد کیا ہے کہ بندے نے کوئی زمین آباد کیا ہاں جی اس میں تیار کے پھر اس میں اس نے درخت بویا تو درخت بوئیں گے تو درخت کی شاخیں جو دور تک چلی جاتی ہیں تو ہمہ تب رضو تو جو ظاہر ہوتی ہے پھیلتی ہیں, ہیں، افسان غرس المحی جس نے اس زمین کو آب، آباد کیا ہے ہاں جی اس کی جو ہے درختوں کی جو شاخیں ہیں ہماتب رضو یعنی جو ہاں جی تب روزو ویسے بڑھ جانا اور پھیل جانا ظاہر ہونا یہ سارے معنی ہمارا تب روزو جو جو بڑھ جاتی ہیں فیل پھیل جاتی ہیں اقسان شاخیں غلص الموہیں جس جی شاخ اسے زمین کو آباد کیا اس کے درختوں کی شاخیں آگے پھیل جائیں بڑھ جائیں یہ شاخیں اور عروق ہیں، یا ان درختوں کی رگیں اور جڑیں یعنی جڑیں آگے آگے دور تک پھیل جائیں جیسے بعد وقت میں دور دور تک چلی جاتی ہیں فی الحال مواد مواہ زمین کی طرف اس نے آباد کیا تھا وہ آگے مباح زمین کی طرف اس کی شاخیں گیا اس کی جڑیں گیا تو جہاں تک اس کی جڑیں گیا جہاں تک اس کی شاخیں گیا ہے وہ لمجوس لگے رہ نے دوسرے لوگوں کے لیے احیاء ہو اس جگہ کو آباد کرنا یعنی جہاں تک اس کی شاخیں گیا وہ اشاعت کا جہاں تک اس کی جڑیں گے وہ اشاعت کا جس نے پہلے آباد کیا ہے ولیل لغاری سے اور جس نے وہاں درخت بویا ہے اس کے لیے اختیار و اختیار ہے من نہیں دوسروں کو منع کرنے اگر کوئی یعنی اس کی درختوں کی جڑیں جہاں تک گیا ہے شاخیں جہاں تک گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز آباد کرنا چاہیے تو اس کو منع کرنے کا حق ہے کیونکہ جہاں تک شاخیں گیا وہ یوں سمجھو اس نے آباد کر تو ہاں تک جو ہے اقتصاد کی چار صورتیں جو چار شرائط آپ کو بیان کیا پانچ ہو چوتھا شرائط چوتھے جو اقتصادی جو مقامات ہیں اور رابعہ یقون مشرط لل عبادت ہے چوتھا جو ہے وہ جگہ جو ہے عبادت کے لیے مختص جگہ ہو مشراً کیا ہے عبادت کے لیے معین شدہ مقدس جگہ ہے مشرباد عبادت کے لیے مختص کی باب مقدس جگہ ہوں کل عرفات جیسے میدان عرفات حجیوں کی جہاں آٹھ نو تاریخ کو جمع جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے جگہ من المشاعر یعنی حج میں سے جیسے عبادت کی جگہوں میں سے وہیں پر وہی مشر الحرام مضدلبھا کا پورا میدان مشر حرام کا میدان مینا کا پورا میدان یہ سب کے سب کیا عبادت کے لیے مختصر شرن تو کوئی اس کو آباد نہیں کر سکتے وہاں چھوٹا سا کمرہ بھی نہیں بنا سکتے لا قلیل نہ تھوڑی جگہ وہاں پر قبضہ کر سکتے ہیں ولا کس نہ زیادہ جگہ وہ پورے کے پورے جو ہیں ان مخصوص عبادتوں کے لیے مختص ہو گیا وہاں کچھ سے عبادت نہیں کر سکتے اسی طرح اگر کسی عالم محلہ نے ایک جگہ کو خرید لیا مسجد بنانے کے لیے اب مسجد بنانے کے خرید لیا چار دیواری کیا قبضہ ہو گیا اب اس جگہ پر بھی اختصاص مسجد بنایا نہیں لیکن انہوں نے کے لکھ خرید لیا قبضہ ہو گیا سب کچھ اب وہاں پر کوئی شاعر جو ہے کوئی اور چیز نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ مسجد کے لیے محسوس ہو گیا یہ چوتھی جو ہے کی چوتھی شرط پانچویں شرط جو ہے ایک بندے نے جو ہے ایک جگہ کو آباد کرنے کی نیت سے اس کے گرد جو اس نے جو ہے اس کو چار دیواری کرنا یا چاردیواری جو ہے چار دیواری میں اب کئی چیزیں آتی ہیں جتنی جگہ وہ مثلاً جتنے اسکوائر فوٹ یا میٹر یا گز میں وہ جتنے زمین وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں آباد کرنا چاہتے ہیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ یا کہ پتھر کی دیوار کھڑا کریں یا اینٹوں کی دیوار کھڑا کریں یا چھوٹی نالی پورے چاروں طرف بنائیں یا کوئی بڑا خندہ کھو چاروں طرح یا مٹی پھینکیں ہاں جی خاص محتاط میں چاروں طرح تو ان تمام چیزوں سے بھی یہ جگہ اشاس کے لیے مختص ہو جاتے ہے تو الخامذ پانچواں ار اس کے جو ہے ار تحجیر دیوری کرنا بھی تحویت حایت ہاں جی کوئی دیوار کھڑا کر کے تحوید آئے کوئی دیوار بنا کر اس کو تحجیر بولتے ہیں چار دیوری میں لے کے آنا اور وہ یا منتی نگارے سے جگہ تھی با مٹی کے جو ہے اینٹوں سے آپ چار دیواری کے جو دیوار, دیوار کھڑا کریں ابھی حجر یا پتھر سے ارد گرد جو ہے جتنی جگہ آپ نے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے پتھر سے جو دیوار بنائیں اب اور بحافی شاکیت یا کھو دیں یہ چھوٹا نالا محیط بیان جو اس پوری جگہ کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے آپ چھوٹا نالا نکالیں قبضے کے لیے اب ہم اختصاد کے لوح خاندہ کن حولہ یا پوری جگہ بڑا آو کی بڑا خندق ہو دیں ہاں جی اب وہ ادارتی ترا بن یا پھینکیں مٹی حولا اس کی چاروں طرف چاروں جو بن جو ہے تھوڑا تھوڑا فاصلے پر یا ایسے متصلن مٹی پھینکیں تھوڑا سا اونچا کریں تو وہ حاضہ یہ سب جو ہیں توحید و اختصاصہ بھی یہ سب جو ہیں صورتیں اس زمین کا اوشا کے ساتھ احتساس کا فائدہ دیتا ہے ان چار دوائی جو بھی قسم خواہ مٹی سے خواہ گارے سے خواہ ہاں جی اینٹوں سے خواہ جو ہیں چھوٹی نالے نکال کر لیا بڑا خندہ کھود کے یا مٹی پھینک کے ایک جگہ کو اپنے وہ میں لایا تو وہ جگہ اس بندے کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے اب جب تک وہ اجازت نہ دے دیں دوسرا کوئی اس کا آباد نہیں کر سکتے لیکن یہ بندہ اسے کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ ابھی مالک نہیں ہو جی بیچ نہیں سکتے صرف جو ہے وہ اس کو آباد کرنے میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے جو فرماتے ہیں ولاد تم لکھو لہٰذی یہ شاید مالک نہیں ہوتے اللہ بلحیا آباد کے بغیر مکمل طور پر اس لیے اس جگہ کو ولم نقل عمام اگر امام مسئلہ دیکھیں اس جگہ کو ٹرانسفر کریں یلاغیر کی اور کی طرح تو کا نغیر و آحق قویت حق کو حق کامیا تو وہ غیر اس جگہ کو آباد کرنے کا زیادہ حق ہے اور یہ شکل اس تحجیر کیے ہوئے چار دیواری کیے ہوئے اس جگہ کو چنکس بھی آباد تو خوش نہیں گیا ہے غلام ارادہ اگر وہ ارادہ کیمبیا اس کو بیچنے کا تو اسی چاردواری کے شب میں آباد کچھ بھی نہیں کیا ہے لم یا وہ صحیح نہیں اس کا اس کو بھیجنا لہنا کیونکہ یہ شاعر لم تم لکل عن ابھی تک یہ مالی نہیں ہوا ہے کیونکہ صرف تحجیر سے چار دیواری سے مالی نہیں ہوتا ہے اندر اس کو سچ مچ آباد کرنا ہوتا ہے پھر شم المجر وہ بندہ جس نے ایک جگہ کو غیر آباد جگہ کو آباد کرنے کی نیت سے تحجیر کیا چار دیواری کیا اعتراض میں اس نے گڑا کھودا خندق تک بنائے خوش بھی گیا تو اس کے ساتھ احتساس ہوا تھا تو ایشا کو محجر بولیں گے دیواری کرنے والا پھر یہ مہاجر چادر بھی کرنے والے ساتھ اناہم اللہ اس نے اس جگہ کو چادر تو کر لیا لیکن آباد نہیں کیا ایسے چھوڑے رکھا ہاں اس کو کوئی آباد نہیں کیا ایسے بیکار چھوڑ کے رکھا تو پھر امام جو ہے آج براہ الامام امام اس کو مجبور کرے اللہ اس کو آباد کرنے پہ بولو یا اس کو آباد کرو ابھی تخلیت یا اسے اس کو خالی کر لو دست بردار ہو جاؤ ابھی تخلیت آن یا ہو جاؤ فن لمح یا پھل یہ بندے ان دونوں میں سے کوئی نہ کرے نہ اس کو اس سے دست ہو جائے نہ اس کو آباد کرے اپنی من مانی چاہیں تو امام پاور استعمال کرے گا اور آخرا جہل امام امام اس کو نکال دے گا ید اس کے ہاتھ سے اس زمین کو اس کے ہاتھ سے امام شین لے گا اور پھر امام امام کی مرضی جس کسی کو آزاد کرنے بنایا اس کو آباد کرنے کی اجازت دے دے تو یہ جو جگہ جو امام نے اس بندے سے اس نے چونکہ سرکشی کیا نہ آباد کیا نہ اس سے درد بردار ہوا تو امام نے اس کے ہاتھ سے زمین کو آزاد کیا تو پھر ہمن اراد احیات تو جو شاخ اس جگہ کو آباد کرنا چاہیں لم یہ سیاح صحیح نہیں ہے اللہ بزن الامام امام کی اجازت کے بغیر یہاں پر جو امام کی اجازت کے بغیر پھر وہ اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے تو حاشت در جو ہے یہیں پر اتوار کرتے ہیں آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا